أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضر الله فما له من هاد علیہ صلاح بھی عزیزن پیغام توحید انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے کا پیغام یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کی مبارک جماعت کو یہ کام سونپا ہر نبی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے رہے قولو لا الہ الا اللہ یہ رقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں کوئی سچا معبود نہیں کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہر دور کے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اسی بنیادی پیغام سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کچھ مسلمان ہوتے رہے کچھ دشمن بنتے رہے جنگیں بھی ہوئیں قتل بھی ہوئے ستائے بھی گئے لیکن انبیاء نے سب کچھ برداشت کیا اس توحید کے پیغام سے منہ مو نہیں موڑا اس پیغام میں کوئی لچک لے کر نہیں آئے کہ قوم دشمن ہے قوم مخالف ہو گئی ہے بادشاہ وقت بھی دشمن بن گیا ہے تو پیغام کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں جیسا موسم ہے ویسے رنگ اپنا لیں یہ نبیوں کی شان نہیں ہوا کرتی نبی اپنے رب کے پیغام کو پھیلایا کرتے ہیں رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کیا کرتے ہیں کوئی مسلمان ہو تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسلمان نہ ہو نبیوں نے اپنے راستوں کو کبھی نہیں بدلا اسی لیے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ انبیاء آئیں گے کسی کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی کسی کے ساتھ چند افراد ہوں گے کسی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور بعض کا یہ حال ہوگا کہ انہوں نے زندگی کو لو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزار دی ہوگی لیکن کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا تو ایک بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا ہوگا تو جس نبی نے ساری عمر پیغام توحید دیا بندہ ساتھ کوئی نہیں چلا کیا انہوں نے بندوں کو ساتھ چلانے کے لیے ملانے کے لیے اپنی دعوت میں کوئی تبدیلی کی کوئی انداز بدلا کوئی پیغام چینج کیا نہیں پیغام وہی رہا کوئی مانے اس کی مرضی ہے کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے اللہ کا دیا ہوا پیغام ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے رب نے بھیجا یہی حال امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کی شخصیت آپ کی مبارک ذات اس کا اتنا احترام تھا لوگ آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے حجر اسود کی نصب کا جب موقع آیا تو ساری قوم آپ پہ اکٹھی ہو گئی کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایک لمحہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی زبان ہیلی ہو اور اس سے جھوٹ نکلا ہو آپ صادق ہیں آپ امین ہیں چالیس سال تک جو قوم تعریف کرتی رہی جب اس قوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو مان لو لا الہ الا اللہ کو اقرار کر لو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ڈھالو تو چالیس سال تک محبتیں کرنے والے سادے کو امین کہنے والے آپ کا احترام کرنے والے آپ سے جھگڑوں میں فیصلہ کروانے والے آپ کے ایک ایک لمحے جوانی کے ایک ایک لمحے کی سچے اور پاک دامن ہونے کی گواہی دینے والے وہ جواب میں کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نا اب تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے وہی دشمن ہوئے پیغامے توحید کو سن کر اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جو بھی پیغام توحید دے گا اہل شرک اس کے دشمن بنیں گے اہل شرک اس کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے کار مکہ نے بھی آ کر کہا تھا ابو طالب یا تو بھدیجہ کو روک اور اگر روک نہیں سکتا تو درمیان میں سے ہٹ جا پھر ہم جانے اور یہ جانے اس کو خود روک لیں گے دشمنوں نے گھیرا کیا تھا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہر قبیلے کا نوجوان بلایا تھا اور جب دشمنوں نے مٹانا چاہا ڈرانا چاہا دھمکانا چاہا جو بندہ رب کی توحید کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا تو مالک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے تسلی دی مالک فرماتا ہے ارے صلاح بھی خیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے یہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں یہ جتنا مرضی ڈرا لیں یہ جتنی مرضی تانے دے دیں جتنی مرضی دھمکی دے دیں یہ جو چاہے کر گزریں آپ خوش رہے مطمئن رہے کہ آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے آپ کے لیے آپ کا رن کافی ہے کہ بن لدی ن دونی یہ آپ کو ڈراتے ہیں یہ بتوں کی دھمکی دیتے ہیں یہ ان کا ڈراوا آپ کے دل میں بچھانا چاہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے جن کے اپنے پلے میں جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جو سیرت مستفی پر چلے گا میرے جملوں کو یاد رکھنا جو سیرت مستعفی پر چلے گا پیغام میں توحید دے گا اس کو ڈرایا جائے گا اس کو دھمکایا جائے گا اس کے خلاف پلاننگ کی جائے گی اس کو چپ کرانے کے لیے سارے پھیلے بہانے کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا ہمارے بابوں کو کچھ نہ کہا کرو یہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں یہ اندھا کر دیتے ہیں یہ اولاد کو مار دیتے ہیں یہ بہت کچھ کرنے کے قادر ہیں بہت کچھ کر گزرتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ ان ڈھیریوں پہ سجدے کرنے والوں تم شیر کی زلزل میں گر رہے ہو بابوں کی قبروں پہ سجدے جائز نہیں بابوں کی قبروں کا توب جائز نہیں بابوں کو مشکلوں پریشانیوں غموں دکھوں آسانیوں میں پکارنا جائز نہیں یہ توہیب ہے ہمارے بزرگوں کی اور جو بزرگوں کی توہین کرتا ہے فلاں کی ٹانگیں توڑ دی تھی فلاں کا یہ کر دیا تھا یہ قصے سے یہ کہانی اس دور میں بھی مشہور تھی اور آج بھی آج بھی مشہور ہے آج بھی ڈرایا جاتا ہے لے توحید کو مالک فرماتا ہے تم ڈراتے ہو کن کے ذریعے مقابلہ رب کا کرتے ہو کن کے ذریعے جو رب کی مخلوق ہے جو رب کے سامن سامنے آس ہے ان کی کیفیت کہ ان کے ہاتھ میں تو مکھھی کے پر جتنی بھی طاقت نہیں ہے ہاں جو ان غیروں سے ڈر گیا جو ان مردوں سے ڈر گیا جو ان پتھر کی مورتوں سے ڈر گیا جو ان قبروں میں دفن ہو جانے والے بابوں سے جن کا اختیار مرتے ہی اتنا بھی نہیں رہا تھا کہ اپنی طہارت کی کر لیتے ان سے ڈر گیا تو وہ گمراہی کے شیر کے دل میں گر گیا اور جو گمراہ ہو جائے اس کے بارے میں مولا کا فرمان سنیے وہ یبر اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے جو ہلاک ہو جائے گمراہی کے راستے میں چلتے ہوئے اس کو ہدایت کون دے گا اور کائنات میں سب سے بڑا گمراہ کائنات میں سب سے زیادہ گمراہی کی دلدل میں گرا ہوا کون ہے جو زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کے در پہ گرتا ہے صحیح چلیے بن کر بات جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر جو زندہ خالق کو چھوڑ کر وہ اس کو چھوڑ کر جس کے اختیار میں سب کچھ ہے ان کے در پہ گرتا ہے ان سے مانگتا ہے ان کے سامنے فقیری کا روپ دھارتا ہے جن کے پلے میں کچھ ہے نہیں جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ انسان گمراہی میں سب سے بڑا ہوا ہے قوم کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ سانی بہت برا ہے ڈاکو بہت برا ہے چور بہت برا ہے بدماش بدماشی کرنے والا لچا لفنگا بہت برا ہے ان کو برا سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ گناگار ہے چور قاتل زانی ڈاکو یہ گناگار ہیں کبائر کا اعتقاد کرنے والے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے نہیں لیکن اس کے برخیلاف اگر کوئی حج کرنے والا زکات دینے والا روزے رکھنے والا چہرے پہ داڑی سجانے والا سر پہ عمامہ باندھنے والا ہاتھ میں تصبیح لے کر لمبے لمبے ذکر کرنے والا مسجدوں کو آباد کرنے والا زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کی ڈھیروں کا محتاج اور منگتا اور فقیر ہے ان کے در گدا ہے ان کے سامنے سجا ریز ہونے والا ہے اللہ کی قسم یہ اس زانی ڈاکو بدماش سے زیادہ گمراہ ہے کیوں یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے اور کائنات میں سب سے بڑا جرم اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنانا ہے فَمَن فَمَا لَهُ مِن مُضل ہدایت یافتہ کون ہے جس کو اللہ ہدایت دے راہ توحید دکھا دے راہ توحید پہ چلا دے راہ توحید پہ ثابت قدم رکھے یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے توحید پہ چلنے والا توحید پہ گامزن ہونے والا پیغام توحید کو عام کرنے والا یہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور جیسے میرے شیخ میرے بھائی مختار بھائی فرما رہے تھے مسلمان زلیل ہو سکتا ہے اسلام مغلوب اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا مسلمان مغلوب ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور سب سے زیادہ محنت جس پیغام پر کی تھی وہ پیغام توحید اس کو بھلا دیا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا اس سے منہ موڑ لیا گیا بلکہ اس پیغام کو دینے والے کو مختلف القابات سے نوازا گیا آپ شدت پسند ہیں آپ بڑے سخت ہیں آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں آپ بھگا دیتے ہیں لوگوں کو آپ ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو ان کو میٹھی میٹھی باتیں کریں فقیر کو کھانا کھلانے میں بہت ثواب ہے یتیم کی کفالت میں بہت ثواب ہے بیوہ کی مدد کرنے میں بہت ثواب ہے کنواں کھدوانے میں بہت ثواب ہے کتیا کے بچے کو پانی پلایا تھا پادشاہ نے اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے کنویں کھدواؤ خیرات کرو کھانے کھلاؤ دیگے پکاؤ یہ بہت پیارا پیغام ہے سیرت النبی کا یہ عام کریں اس سے لوگ جڑیں گے لوگ قریب آئیں گے آپ کی بات سو پرسینٹ ٹھیک ہے سیرت النبی میں یہ بہت بڑا درس ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ یہ بہت بڑا درس ہے پڑوسی کا خیال کرو یہ بہت بڑا پیغام ہے سیرت النبی کا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو ان کی کفالت کرو دلوں کا زنگ دور ہوگا تمہیں مستفا کا پڑوس جنت میں ملے گا یہ بہت بڑا درس ہے سیرت النبی کے یہ درس بیان کرنے والوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت آپ کی سیرت کا سب سے بڑا چمکتا ہوا باب کیا ہے قولو لا الہ الا اللہ یہ لاتا کے پلے میں کچھ نہیں یہ مناس کے پلے میں کچھ نہیں حبل کے اختیار میں کچھ نہیں ود یعوق یا اس دور کے پنجتن پاک اولیاء اللہ ان کے پلے میں کچھ نہیں یہ سب منگتے فقیر کلاش بھوکے محتاج تھے ایک اللہ کے در کے سیرت النبی کا اصل پیغام تو یہ تھا کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ یتیم کی کفالت نہ ہو کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ بیوہ کا سہارا کوئی نہ بنے کا نہیں تھا وہ ساری باتوں کو مانتے تھے اختلاف کہاں پہ ہوا جب مستفا نے کہا صلی اللہ, علیہ وسلم لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجنا نہیں ہوگا کسی کے لیے رکن نہیں ہوگا کسی کی ڈھیری کا تباہ نہیں ہوگا کسی کے نام کی دعائی پکار نہیں بلند ہوگی جب اللہ کے الہ ہونے کو مان لیا جائے پھر کسی کے لیے خون نہیں بہایا جائے گا پھر کسی کے پتھروں پہ کسی کے منتوں پہ بھروسے نہیں ہوں گے یہ وہ پیغام تھا سیرت النبی کا چمکتا ہوا یہ پہلو کفار مکہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے اور جب تک یہ پیغام کوئی دیتا رہے گا ہر دور کے کافر ہر دور کے مشرک ہر دور کے سنم پرست قبر پرست ڈھوڑا پرست پتھر پرست تمام پرست تعویز گنڈے کے فروش کرنے والے یہ اس مواحد کے جان کے دشمن بنتے رہیں گے لیکن مواہدوں یہ خطاب میرے رب کا پیارے نبی کے لیے تو تھا ہی تھا رب کا کرم یہ ہے کہ یہ ہر اس مواہد کے لیے پیغام ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے اگر ساری دنیا مل کے کسی مواہد کو نقصان پہنچانا چاہے دنیاوی نقطہ نظر سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے قتل ہی کر دیں گے نا مار ہی دیں گے اس سے زیادہ تو ان کے پلے میں کچھ ہے نہیں ارے بھائی جو لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتا ہے جو رب کی توحید کا پیغام دیتا ہے اگر وہ اہل شرک کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اللہ کی قسم رب کی رحمت کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اس سے پیاری موت کون سی ہوگی جو موت لا الا اللہ کے پیغام میں اس جرم میں آ جائے تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اعلان کرتا ہے یہ نبی حسب اللہ اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے تجھے اللہ کافی ہے اور یہاں خوشبری قیامت تک آنے والے اہل توحید کو کیا دی وہ من مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پہلے ایمان میں سے جو جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے جو الہ الا اللہ کا واضح لگاتے رہیں گے جو تو کا پیغام دیتے رہیں گے جو انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکاتے رہیں گے جو اس راہ توحید کے اس پیغام توحید کے رستے پر اس نقلی مرحج پر سیرت النبی کے اس پیارے مشن پر چلیں گے ان سب کے لیے اللہ کافی رہے گا اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اسے کسی اور کی ضرورت جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے ارض کر دوں انسان کہیں رہتا ہو اور وہاں کا بادشاہ اسے اپنا خاص آدمی بنا لے پرسنل سیکٹری رکھ لے اب اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے کوئی امیر کوئی وزیر کوئی چودھری کوئی لمبردار کوئی گاؤں کا بڑا کوئی شہر کا بڑا اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہیں کچھ کر سکتا کیوں یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے یہ بادشاہ کے محل میں رہتا ہے یہ بادشاہ کا سیکٹری ہے یہ دنیا کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی سمجھانے کے لیے مولا کے لیے آئلا مثال جس کے لیے رب کافی ہو جائے اسے فقیروں منگتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے کائنات میں رب کے اذن کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا مالک فرماتا ہے فَإن تولو فَقُلْ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ مو موڑنے تو اعلان کر دیجئے مجھے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے ہس بھی اللہ ہم پیغام دیتے ہیں لوگوں قبروں پہ سجدے نہ کرو کوئی نہیں مانتا دشمنی کرتا ہے گالیے دیتا ہے قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو ہماری زبان سے آواز نکلتا ہے اب بلند ہوتا ہے حسبی اللہ ہمیں اللہ کافی ہے ہم نے یہ پیغام کیوں دیا ہم نے ان ڈھیریوں کا رد کیوں کیا ہم نے ان مردوں کے دروں سے تمہیں اٹھانے کی آواز بلند کیوں کی اس کے پیچھے نہ دنیا کی خواہش نہ سیاست کی خواہش نہ مال کی خواہش نہ دنیا کے متا کی خواہش ہماری خواہش یہ ہے اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھتے جو لوگ محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے تیری توحید کا پیغام دیتے ہیں صلی اللہ صلاحلی وس ہی تو وہ رب ال پھر اعلان کیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ کافی ہے اس کی شان کیا ہے لائی لاہو اس کے علاوہ کوئی مشکل کچھ کوئی, کوئی حاج خراب کوئی بگڑی بنانے والا کوئی اولاد دینے والا کوئی رزق دینے والا کوئی شفا دینے والا کوئی سجدوں کے لائق کوئی رتو کے لائق کوئی نظر کے لائق کوئی نیاز کے لائق کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے جس کی عبادت حق پہ کی جاتی ہے باقی سب کی عبادت جھوٹ پہ کی جاتی ہے ارے ہی تو میں رب پر بھروسے کرتا ہوں میں نے رب کے لیے یہ واضح بلند کیے ہیں میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پیغام تو ہی دیا ہے میرا بھروسہ بھی اس پہ ہے جب تک اللہ میرے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت مواحد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے کافی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کی ذات اعلی ہے میرے مالک کی شان اتنی ہے کہ انسان ہر معاملہ رب کے سپرد کر دے تو زندگی میں اس کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کچھ کائنات میں ہو نہیں سکتا سوائے وہ جو رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے کوئی مجھے فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے میری حق میں لکھ دیا ہے اللہ میرے لیے کار ہے اس کا معنی کیا ہے کہ پھر انسان دائیں بائیں نہیں چھانتا ڈرتا ہے تو اللہ سے مانتا ہے تو اللہ سے روتا ہے تو رب کے سامنے امیدیں لگاتا ہے تو اللہ پر اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بکریوں کے چرواہے سے ایک بکری مجھے دے دے وہ جواب میں کہتا ہے میں تو غلام ہوں اپنے آقا کی بکرییں چرا رہا ہوں سوال کرنے والا اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے کوئی بات نہیں جنگل میں چراتے ہو بھیڑیے اکثر ہی بکرییں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اگر وہ پوچھے بکری کم کیوں ہوئی تو کہنا بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا وہ چرواہا جو ایمان کی لذتوں میں ڈوبا ہوا تھا آواز لگا کر کہتا ہے وہ مالک کو تو یہ کہہ کہ کے چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری لے کے بھاگ گیا حشر کے میدان میں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا میرے اور رب کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا رب کے سوال اور میرے جواب ہوں گے اللہ نے وہاں پر پوچھ لیا تو رب کو کیا جواب دوں گا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ میری حرکتوں سے واقف ہے وہ میرے دل کے خیالوں کو جانتا ہے اس نے جو نقصان پہنچانا ہے اس سے مجھے بچا کوئی نہیں سکتا اس نے جو فائدہ دینا ہے اس سے مجھے کوئی رو اور محروم نہیں کر سکتا ہر مسئلے میں میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے اور یہی طرز عمل امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا زندگی میں مشکل سے مشکل گھڑی آئی جتنا مرضی غم آیا دکھ آیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رب کے در کو نہیں چھوڑا رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے روئے آرزی دکھائی دعائیں کی بدر کا میدان آیا مقابلہ بڑا سخت تھا مصطفی علیہ ہی سلا سجدے میں گر گئے آنسو بہ رہے ہیں رب کے سامنے رو رہے ہیں اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں رب سے جو وعدے تھے مدد کے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ یہ اپنی جماعت کو لے کر آیا ہوں سالہ سال کی کمائی کو لے کر آیا ہوں آج یہ شہید ہو گئے آج یہ ختم کر دیے گئے پھر قیامت تک تیری عبادت کا نام لیوا کوئی پیدا نہ ہوگا صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے مبارک کو اٹھائیے آپ کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی رب آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے رب کی مدد آ چکی ہے اٹھئے اپنے سرے مبارک کو اٹھائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امت کی تربیت کرتے رہے کہ جتنا مرضی غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو سر کو سجدے میں رکھنا رب کے سامنے آنسو بہانا رب کو منانا لیکن اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کتنے ہی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز بھلا چکے ہیں اس طریقے کو چھوڑ چکے ہیں قرآن حکیم کا یہ پیغام اپنے دل کے نہال خانوں میں اتار لیجیے ہر مشکل ہر غم ہر دکھ ہر پریشانی کا ایک ہی جواب ہے علیہ صلاح دکھایا پھر جہاں اللہ مالک نے یہ آواز لگائی وہاں مالک اگلی آیات میں سوال کیا کرتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں جو آپ کو ڈرا رہے ہیں جو تانے دے رہے ہیں جو دشمنیاں کر رہے ہیں اگر ان سے آپ سوال کریں اس زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ان کی زبان سے بھی فوراً نکلے گا کہ زمین و آسمان کا خالق صرف ایک اللہ ہے <تصفح> یہ آسمان کی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ زمین کی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کا خالق مالک اللہ ہے توحید ربوبیت کو وہ لوگ مانا کرتے تھے ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف توحید ربوبیت پہ نہیں تھا توحید الوحیت پہ توحید عبادت پر تھا آج بھی کچھ لوگ توحید ربوبیت کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے فاستہ کے انڈے سے فاختہ کا بچہ نکلتا ہے کوے کا نہیں ہرن کے پیڑ سے ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے گدی کا نہیں ارے بھائی یہ تو وہ پیغام ہے جو ابو جہل بھی مانتا تھا توحید ابوبیت کا ڈنکا بجا کے آپ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت توحید کا تقامہ پورا کر دیا اس سے تو اختلاف نہ ابو لہب کو تھا نہ ابو جہل کو تھا نہ کفار مکہ کو تھا نہ تاعش کے رہنے والوں کا تھا ان کو اختلاف تو یہ تھا کہ ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیسے کرے قُلْ مَّا تَدْعُونَ من ابرئی تمام نہیں اللہ برری ہلنا چاہے شیفا تو بر ہی میں ان کو کہیں ان کو پیغام دیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن اور لوگوں کو پکار رہے ہو جن اور ہستیوں کو پکار رہے ہو اگر اللہ مجھے کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے کیا یہ نکال سکتے ہیں ہر اس انسان کو ہمارا یہ پیغام ہے ٹھنڈے دل سے جذبات کی دنیا سے نکل کے عقل کی دنیا میں آ کے چند لمحے کے لیے سوچنا تم رب کی عبادت میں جن کو شریک بنا رہے ہو وہ پیر ہو وہ بابا ہو وہ شیخ ہو وہ مرشد ہو وہ حضرت ہو وہ امام ہو وہ بڑی سے بڑی ہستی ہو اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈالے یہ قبر والا نکال لے گا یہ قبر والا بچا لے گا یہ سفر ہو جانے والا بابا تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا اور وہ آواز ہے نہیں رحمت میں تو اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے اللہ کی طرف سے کوئی نعام آئے اللہ کی طرف سے نوازنے والا معاملہ ہو تو کیا رب کی بھیجی ہوئی رحمت میں جن کو تم پوج رہے ہو جن کی دعائیں دے رہے ہو یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں آج تو دعائی کا حال پکار کا حال کفار مکہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کفار مکہ تو صرف اتنا ہی کہا کرتے تھے عند شفا یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے میں الا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ان کے پلے میں کچھ نہیں یہ سفارش کر کے اللہ سے لے کر دیتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور آج آپ نے اکثر گاڑیوں کو دیکھا ہوگا اپنے دیش میں لکھا ہوتا ہے جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ رہا ہوں اندا ہی وی نہیں روچی ہو جو مقدر میں نہیں ہے جو رب نے تمہیں نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے درے حسین پر آ کر سوال ہی بنو گے جو رب نہیں دینا چاہتا حسین تمہیں وہ بھی دے دے گا حسین میرا رب کے بندے پیارے نبی کے نوازے جنت کے نوجوانوں کے سردار اہل توحید کی دلوں کی دھڑکن تم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک بنا دیا یہ پیغام اہل بیت کا نہیں ہے یہ پیغام سیدنا علی کا نہیں ہے یہ پیغام سیدنا حسن و حسین کا نہیں ہے تم جھوٹ بولتے ہو ان کے نام پہ سیدنا حسین نے یہ درس کبھی نہیں دیا تھا کہ جو اللہ نہ دینا چاہے میرے در پہ آ کر مانگو گے تو میں لے کر دے دوں گا سیدنا حسین رب کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے رب کے بندوں میں سے ایک بندے تھے وہ رب کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے اللہ اگر آزمائش دینا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور حسبی اللہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اور بھروسے کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اللہ کا بھی کیوں ہے کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ کل الہی انسانیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ کیا کہتا ہے انتم مل اے انسانوں خاص مسلمانوں سے کلام نہیں ہے انسانوں سے کلام ہے آدم علیہ سلام سے دے کے ان کی آخری اولاد تک پوری انسانیت سے مولا کلام کر کے کہتا ہے انتم الفار تم سارے منگتے ہو تم سارے بھوکے ہو تم سارے سوالی ہو تم سارے کلاش ہو تم سارے گزا ہو اللہ کے در کے اور غنی کرنے والا عطا کرنے والا وہ اپنے آرش پہ ہے اسی اللہ پر بھروسے کرتے ہیں کیونکہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہے مالک کا فرمان سنیے اللہ اس حقیقت کو بارہ انداز میں اپنے کلام میں بیان کرتا ہے لہو دا الحق سچی بخار اسی اللہ کے نام کی ہے یا اللہ مدد حق ہے یا علی مدد شرک ہے یا رسول اللہ مدد شرک ہے یا علی مدد کا نعرہ اہل توحید کا نعرہ نہیں نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نہ یہ علی کی تعلیم ہے نہ یہ حسن حسین کی تعلیم ہے نہ یہ تابعین کی تعلیم ہے نہ اہل بیت کا درس ہے لہو دا رسول یا اللہ مدد یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے یہ کنا علاقی کا درس ہے ولجین مندو نہیں لو بھی اللہ کو سوائے جن کو پکارتے ہیں ان کی پکار کی کیفیت یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے پکار لو پیروں کو فقیروں کو بابوں کو بزرگوں کو قبر میں دفن ہو جانے والوں کو قبر میں دفن ہو جانے والے اگر اولیاء اللہ ہے تو وہ رب کی جنتوں میں ہے یہ قبریں جنت کے باغ ہیں دنیا سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اگر معاملہ الٹ ہے تب بھی یہ اللہ کے حوالے ان کا دنیا سے رشتہ ختم ہے رب کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو تمہاری یہ پکار نہیں سن سکتے تمہاری پکار کی کیسی کیا ہے اللہ کیا بافی تھی قبروں پہ گرنے والوں ڈھیریوں پہ گرنے والوں بابوں کی درگاہوں پہ آ کر فقیر اور سوالی بننے والوں تمہارا حال ایسے ہے کہ کوئی چشمے کے پاس آئے کوئی نہر کے پاس آئے کوئی پانی کے کنویں کے پاس آئے اور دونوں ہاتھ کھول کے پانی کو پکارنا شروع کر دے پانی میرے منہ میں آ وہ دس گھنٹے بھی پکارتا رہے تو پانی اس کے منہ میں پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا اسی طرح ایک اللہ کو چھوڑ کر جو فوج ہو جانے والے قبروں میں تفن ہو جانے والے اللہ کی مخلوق جن کو رب کی وحدانیت میں کوئی اختیار نہیں ہے وہ شریک نہیں پارٹر نہیں اللہ کے جو ان کو پکارتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے چشمے کے کنارے پہ کھڑا ہو کر ہاتھوں کو پھیلا کر پانی کو پکارے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے وہاں دعائل کیا فرین اللہ سی بول کا پکارنا بے فائدہ ہے کچھ نہیں ملنے والا جس مرضی بڑے سے بڑے مرکز پہ جا کے گر جاؤ سر جھکا لو ان کے اختیار میں کچھ نہیں یہ تمہاری دعاؤں کو سننے پر بھی قادر نہیں ہے تو پیارے بھائی ایک در ایسا ہے جس در پہ جب مرضی آؤ جس مرضی زبان سے پکارو زبان کام نہیں کرتی دل کی تنہائیوں میں اس کو پکارو اب تو شرک کی یہ کیفیت ہو چکی ہے بد عقیدگی کا یہ حال ہو چکا ہے کسی دور میں اہل شیر کہا کرتے تھے پکارو سیدنا علی کو تمہاری پکاریں قبول ہو جائیں گی اب قبر پرست مولویوں نے دل کے رازوں پر بھی اپنے پیر فقیروں کا کنٹرول کر دیا ہے انڈیا حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب ہیں لکشبندی صاحب وہ ایک پیر جلانی کے مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرید صاحب ستر ہزار کے مجمے کے اندر بیٹھے پیر جی کا درد سن رہے تھے درد سنتے سنتے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی مرڑ اٹھا ادھر دیکھا تو چالیس ہزار ادھر دیکھا تو بیس ہزار آگے پیچھے انسانوں کا سمندر ہے اور یہ درمیان مسجد میں بیٹھا پیر جیلانی کا درد سن رہا ہے پریشان ہو گیا کپڑے خراب ہو گئے تو مسجد بھی خراب ہوگی کیا کروں گا بول بھی نہیں سکتا شاہ صاحب درس دے رہے ہیں کس کو کیا کہوں اس نے اپنے دل ہی دل میں پیر جیلانی کو پکارا پیر جیلانی نے فوراً اپنے سر سے عمامہ اتارا اور پھینک کے مارا وہ عمامہ اڑتا ہوا آیا اور اس مرید کے اوپر گرا جو ہی پیر جیلانی کے عمامہ گرا اس نے آنکھیں کھولی تو جنگل میں بیٹھا تھا کباع حاجت سے فارغ ہوا قریبی چشمہ تھا دو کے طہارت بھی بالکل زیرو میٹر ہو گیا اچانک خیال آیا کہ میں تو ادھر مسجد میں بیٹھا پیر جلانی کا درس سن رہا تھا اور یہ کہا جنگل میں اور معاملات بھی ٹھیک ہو گئے پیمپر کی ضرورت نہیں پڑی ابھی یہ تصور دل میں کیا تھا کہ میں تو پیر جلانی کے درخت میں تھا یکلقت اور کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں پھر وہیں پر بیٹھ بیٹھتا ہے اور سفح بھی خراب نہیں ہوئی ہے اس دور کے مشر کم از کم زبان سے پکار کر غیروں کو بلایا کرتے تھے اپنی حاجاد رکھتے تھے آج کے دور کا قبر پرست اپنی جاہل عوام کو درج دیتا ہے کہ اب زبان ہلانے کی ضرورت نہیں دل ہی دل میں اگر پیر جلانی کو پکارو گے تو پیر جیلانی تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہے صرف واقف نہیں وہ ایک لمحے کے اندر پوری کائنات میں ایسا تصرف بھی کر سکتا ہے کہ بندے کو مسجد سے اٹھا کر جنگل میں لے جائے گھسل کروا کے واپس مسجد میں پہنچا دے ان شیر یہ شرکی وہ غلازتیں ہیں جس میں گرفتار ہونے کے بعد آج اسلام اگر غالب ہے لیکن اسلام کا نام لینے والے اکثریت مغلوب ہو رہی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو بھلا چکے ہیں ان کو پیغام کیا تھا ان کو درس کیا تھا کہ تم نے جب بھی پکارنا صرف ایک اللہ کو پکارنا جب مانگنا ایک اللہ سے مانگنا سوالی بننا تو اللہ کے سامنے کلام الہی کے انداز پہ غور کرو وہ ادادی امی قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو پھر اللہ بہت قریب ہے اللہ کے بارے میں سوال کو اللہ کہاں ہے تو مالک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ قل آپ کہہ دیجئے حالانکہ کلامی الہی کا انداز بالکل یہی ہے اگر آپ کچھ آیات پہ غور کریں یہ سلو نا بوا انبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ ان کو جواب دیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے یہ سیلون انفال اے نبی جواب دو یہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دو یہ سیلون کے یہ شراب کے بارے میں جوے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں قل جواب دو یہ سیلون کے میز یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرے جواب دو یہ سیلون ہے یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ساپن ان کو جواب دیجیے قرآن حکیم کا انداز ہی یہ تھا لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کہتا ہے نبی جواب دو لیکن جب پکار کا معاملہ آیا بندے اللہ کے بارے میں سوال کرے تو مالی کا انداز تبدیل ہو گیا وائی داس اللہ کے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو خود کے وسیعے کو بھی ہٹا کر مالک نے خود جوار دیا انی قریب میں بندو تمہارے بہت قریب ہوں شہ سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت تمہارے قریب ہے تنہائی میں پکارو آہستہ سے پکارو دل میں پکارو زبان پہ نہ لے کر آؤ دل ہی دل کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی اور غم کو رکھو وہ رب تمہاری بات سننے پر قادر ہے تمہیں اتا کرنے پر قادر ہے تجھی بدا مت جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے رب اس کی پکار پہ اسے عطا کرتا ہے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں آئیے آئیے تو صحیح اس در پہ سوالی بن کر تو دیکھیں مانگ کر تو دیکھیں جھک کر تو دیکھیں اپنی زبان سے اپنی حاجات پیش کر کے تو دیکھیں جی بولیو مینو بی ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں اللہ کہتا ہے مجھے پکارو یہ میرا حکم ہے تمہیں یہ میرا حکم ہے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی غم ہو دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو وہ میرے سامنے رکھو میرے سامنے سوالی بنو میرے سامنے اپنی پکاروں کو بلند کرو لیکن ہمیں کیا درف دیا جاتا ہے آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے کیوں اللہ آپ کی سنتا ہی نہیں ہے ایک جلالی صاحب ہیں اشرف جلالی وہ قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کو پکارنا چاہیے لیکن ساتھ ہی شر کی پھکی کیسے بیچتے ہیں کہ وہ ہر بندہ اللہ کو نہیں پکار سکتا خاص خاص لوگوں کا ایک ٹبر ہے خاص خاص لوگ ہیں جو اللہ کو پکار سکتے ہیں ہر بندہ اللہ کو نہیں پکار سکتا ہر بندے کو بابوں کی ڈھیریوں پہ آ ان کے ذریعے بات منوانی پڑے گی ہر بندہ قرآن کی سائے پہ عمل نہیں کر سکتا و لندا انڈا چی جب تک اس طرح کے قبر پرست جب تک اس طرح کے جاہل گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے یہ دل دل اس کے اندر امت گرتی رہے گی مالک نے اعلان کیا پکارو مجھے اور پکارنے کے بعد اگلی آنکھ آج میں مولا فرماتا کیا ہے وہ خال آ رہیوں مجھے پکارو مجھ سے مانگو میرے سامنے اپنے حاجات پیش کرو میں تمہیں عطا کروں گا انداز سنیے انزینا یہ تکبیرو نا بے یہاں پکارنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی اللہ نے پکار کو عبادت قرار دیتے ہوئے کہا جو مجھے نہیں پکارتے جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں سید خلو نا یہ زلی اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ارے بھائی دعا عبادت ہے پکار عبادت ہے اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ کا اللہ کو پکاریے اولاد چاہیے پیروں کی ڈھیریوں پہ اولاد نہیں ہے شفا چاہیے پیر بری امام کے کڑوں میں شفا نہیں ہے رزق چاہیے بابا ہجمری کے در پہ رزق نہیں ہے مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو کسی بابے کی قبر سے ملنے والے دھون کے اندر نہیں ہے یہ سب کچھ ہے تو مولا کے ہاتھ میں ہے اس کو پکارو اور اگر تم تکبر کرتے ہو اللہ نے پکار دو عبادت کہا جو میری عبادت سے تکبر کرے گا منہ موڑے گا مجھے نہیں پکارے گا وہ جہنم میں زلیل ہو کے داخل ہوگا سن نبی داود حدیث نمبر ایک ہدار چار سو انچاس کو سنیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت دعا ہی عبادت ہے پکارنا ہی عبادت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے حقدار کون ہے بولیے عبادت کے حقدار کون ہے اللہ بچے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا بوڑھے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا پڑھے لکھے سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا اور جاہل سے پوچھیں گے ان پڑھ سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ عبادت کس کا حق ہے اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قانون کیا دے رہے ادعا ہونے عبادت پکارنا عبادت ہے اور عبادت کس کا حق ہے اللہ آپ نے کہا یا اللہ مدد آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر یا علی مدد کہا تو آپ نے کس کی عبادت کی علی کی عبادت کی اور علی کی عبادت کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت کرتے تھے آپ کو ہر رکعت کے اندر اللہ نے درخت کیا دیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی صحیح ترجمہ کیا میں نے نہیں نہیں؟, نہیں نہیں میرے خاص ترجمہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے نا یہ غلط ہے یا پہلے والا غلط ہے یہ غلط ہے آپ ہی اور بھی کا فرق جانتے ہو سمجھا دوں تھوڑا سا بی بی خوش ہو کر اپنے خامن سے کہے اللہ نہ کرے کسی کی کہے میں مثال دے رہا ہوں بی بی خوش ہو کے خامین سے کہے آپ بھی میرے خامن ہیں کیا کہو گے میں سدگے والی جاؤں سنگیے ماشاء اللہ کیا پیاری بات ٹھنڈ پہ گئی کہو گے جی باد سے پکڑ کے بادو مروڑ کے کھتی کے چنڈ لاؤ گے نگم یہ کیا کہہ دیا میں بھی تیرا خامد ہوں آپ تو تھپڑی مارو گے کسی پٹھان کی بیوی نے کہہ دیا تو بولی مار دے گا وہ نہیں چھوڑے گا بیوی جنت کی آئی ہور ہو حسین ترین مس ولڈ ہو اور وہ کہتے اپنے خامد کو آپ بھی میرے خامد ہیں اور خامد سے یہ برداشت اس کے حسن و جمال کو وہ نہیں دیکھے گا اپنی غیرت میں آئے گا گھر سے اور کالی کلوٹی ہو اور کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں آپ ہی میرے خامد ہے ماتھا چمو گے نہیں چمو گے ہاتھوں چم گے نا کم از کم دل ٹھنڈ ہوگی چلے کالی ہے غیرت والی تو ہے عزت والی تو ہے آگے سمجھ فرق ہی اور بھی کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہی تو مشرقی مکہ اور ہر دور کے مشرقوں کا حال تھا تجھے بھی پکارتے ہیں تو بھی آسمان زمین کا خالق ہے اور یہ جو دھرتی پہ عزہ یہ حبل ہے یہ مد سوار یہ یعق نصر ہے یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے یہ پیر و فقیر بھی کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں کہ کہو کہنا ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بھائی دعا عبادت ہے آپ کہو گے یا اللہ مدد یہ صرف اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا کیونکہ عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے اور یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا حسین مدد یا خاطمت الزہرا مدد یا امام زمانہ مدد یا پیر بہاول حق مدد کا نعرہ لگایا تو آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا اور ہمیشہ کی دلدل جہنم اور ذلت کی حوالے ہو گئے مالک بیان فرماتا ہے حال ذرا اس پہ غور کیجیے ومن ابلو مم یجر اس سے بڑا گمراہ کون ہے میری گفتگو کے اس بنیادی نقطے کو یاد رکھنا کائنات میں سب سے بڑا گمراہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے ایک اللہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ نے ان کو بھی دے رکھا ہے اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے اور ان کے در پہ بھی آ جانا چاہیے یہ اللہ کے لاڈ ہیں یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں یہ اللہ ان کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچے ہوئے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے مولا فرماتا ہے من نہ بول لے جو مل دون اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ان کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرنا ملا یس سجیب الہو الا یو ملک جو قیامت تک ان کی پکار کا انہیں جواب نہیں دے سکتے وہ ہوم این تو آئیم اور پکار کا جواب دے کیسے یہ تو غافل ہیں قبروں میں دفن ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے چیڑی آئی ہے چیڑا مرید آئی ہے یا مرید نہیں انہیں نہیں پتہ یہ غافل فین ہے نہیں جی آپ نہیں مانتے وہ جو ہے نا یہ ایسی ایسی آتے پڑھتے ہیں جو بتوں والی ہیں یہ بتوں والی نہیں ہیں یہاں مالک اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اس شر کا انکار کریں گے ان قبروں پر آ کر ڈھیریوں پر آ کر رونے والوں کلام الہی کو سن لو مولا فرماتا ہے ان نہ کہ موسا آم اردو کو نہیں سنا سکتے انہ تشمے ال موسا ایک اور مقام پہ فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان اللہ یسم عمیہ شاہ اللہ جس کو چاہے سنا دے وبا انتر اس میں فلخبور اور جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے نہیں یقین آپ تو سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں آپ کی نظر سے وہ تصویر گزری ہوگی پیر جی کا ابھی صرف چار دیواری اور پکی قبر تک ہی تھا کبا بننے میں ابھی تھوڑی سی دیر تھی دوسری پارٹی آئی رات کو سائڈ سے ٹویا کھٹیا بابا جی نکڑ کے لے گئے جن کا مزاج تھا جنہوں نے دکان بنائی تھی کاروبار کرنے کی پلاننگ تھی ابھی ابتدا میں دکان کھلی تھی صبح آئے کبر سائڈ سے پٹی ہوئی ہے بابا جی غائب ہیں ایسے ڈاکو آپ نے دیکھے کوئی سونا لے جاتا ہے کوئی چاندی لے جاتا ہے کوئی کپڑے لے جاتا ہے کوئی کار لے جاتا ہے کوئی کچھ لے جاتا ہے یہ نئے ڈاکو ہیں بابا کٹ کے لے گئے غیر آزم غائب ہے مشکل کشاہ غائب ہے حاضر روا غائب ہے پھر ایس ایچ او کے پاس گئی جی وہ رات کو ہمارے مشکل کشاہ صاحب کو چور لے کے چلے گئے مشکل کشاہ نے چوروں کی ٹانکیوں نہیں پکڑی کہ مینو کیوں کاٹ رہے ہو ایک نیا کہ ایس یہ مردے ہیں یہ اپنی قبروں میں دفن ہو گئے ڈیڈ باڈی ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا اس سے رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اللہ کی قسم سمجھانے کے لیے چھیڑنے کے لیے نہیں تنظ کے لیے نہیں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں سینوں کو کھول کر رب کی توحید آپ کے دل میں اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر یہ بابا یہ مشکل کشاہ ہوتا یہ حاجت ہوتا یہ سب کچھ جانتا ہوتا جیسے خان صاحب نے لکھا ہے جاؤ اگر قبروں کے دیدار کے لیے تو پیتوں کی طرف سے جایا کرو تاکہ نیچے پڑے ہوئے کو دیکھنے میں آسانی رہے کہ کون تشریف لا رہا ہے منڈی کی طرف سے ہو کے نہ جایا کرو اسے منڈی موڑ کے دیکھنی پڑتی ہے کہ پیچھے سے کون آیا ہے سامنے سے آیا کرو اگر یہ دیکھنے والا یہ سننے والا یہ کرنے والا یہ بھرنے والا یہ دینے والا ہوتا چوروں کے ساتھ تو نہ جاتا اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اس لیے دنیا ختم ہو چکی ہے اس کا جسم یہ ڈڈ باڈی بن چکا ہے چور آئے اور اٹھا کر لے گئے ابھی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لو کہ تمہاری زندگی میں نفع و نقصان ان مردوں کے ہاتھ میں نہیں صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے آئیے اس رب کو پہچانے اللہ ربکم لہن ملک یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں عزت دی جس نے تمہیں زندگی دی اور ساری بادشاہد اس کے ہاتھ میں ہے تدعون من دونه ما مندو من میں اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹلی پہ ایک لگے ہوئے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے ان کا مالک بھی ایک اللہ ہے اِن لا يسمعو اگر تم ان کو یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے ولو سامعو بفرد محال اگر مان بھی لے کہ نہیں یہ بابے یہ اندر پڑے ہوئے ہیں سارے سنتے ہیں انہیں سارا پتا ہوتا ہے مولا فرماتا ہے یہ کیا مت تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے وہ یہ ملک یا چھوڑو اور قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا تمہارے اس شرک سے یہ انکاری ہو جائیں گے کیا معنی یہ بتوں والی ایتے پڑھتے ہیں قیامت کے دن حاضر ہوں گے بتوں کو اٹھایا جائے گا وہاں انسان اٹھیں گے اولیاء اللہ اٹھیں گے اور جب اولیاء اللہ کو خبر ہوگی کہ یہ آپ کو پکارتے تھے اللہ کا شریف بناتے تھے تو وہ فوراً انکار کر دیں گے اس آیت میں انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اے پیارے بھائیو آؤ رب کے در کی طرف یہ جو پود ہو گئے ان کے اختیار ختم ہو گئے نہیں یقین ہم نے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے ایک شخص ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہے اس نے کہا جی بڑی عجیب واردات ہوئی ہے اور واردات یہ تھی ایک پیر کے دو مرید تھے دو پارٹی مرید تھی پیر صاحب کا بن گیا دونوں پارٹی وہاں پر آتی پھر کرسی کے لیے دونوں پارٹی چندے کے لیے لڑائی ہوگی ایک پارٹی اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے دوسری آتی ہے اور پیر صاحب کی قبر کھودنا شروع کرتی ہے اور پیر کی قبر بھی دو منزلہ تھی نیچے بھی فرش تھا وہ بیٹھ گیا انہوں نے اوپر ہی مٹی اور ڈال کے پھر اس کو اور پونچی کر دی اوپر والا فرش بھی پاڑا نیچے والا فرش بھی فاڑا اور نیچے سے پیر کی قبر سے صرف چند ہڈی نکلی یہ ہمارا جملہ نہیں ہے یہ سچوں او کا جملہ ہے کہ چند ہڈی سر کی تھوڑی سی ایک ہڈی تھی اور کچھ ٹانگوں کی کوئی ریڑھ کی ہڈی کی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تھے وہ ان مریدوں نے اٹھائے اور سکھر لے کے جا رہے تھے یہ پنجاب کا واقعہ ہے وہ سنگھ لے کے جا رہے تھے کہ وہاں دفنائیں گے اور بڑا سارا مزار بنائیں گے کہ راستے میں پولیس کو رپورٹ ہو گئی چھاپا مارا اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے اے پیارے بھائی اے قبروں پہ گرنے والے اے قبروں کی ڈھیریوں پہ آ رونے پیٹنے والے ان کے پلے میں کچھ ہوتا یا یہاں کچھ ہوتا تو کم از کم اپنی جان کا دفاع تو کر لیتے ان کے نام کیا ہے یہ مردہ ہے یہ فوج شدہ ہے یہ قبر کی مٹی میں مل گئے ہیں ان کو آگے پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر وہ اللہ جس نے بارہا اپنے بندوں کی مدد کی انہوں نے حکیم کے اس الفاظ پہ غور کیجیے اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں جب تمہاری حالت بڑی کمزور تھی اس وقت اللہ نے مدد کی تین سو تیرہ مقابلہ ہزار سے وہ اثر سے لے یہ خالی ہاتھ میرے رب نے مدد کی اور کفار کو شکست دی مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی جی مدد کے نظارے دیکھے اذقول للمؤمنین الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين جب آپ اہل ایمان کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ نے تمہاری مدد کرنا جو کی ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے آپ تو چلئے دے رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے تو بھائی مدد قبر والوں کی طرف سے نہیں آتی وہ تو خود آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں مدد جب بھی اترتی ہے آسمان سے اترتی ہے ایک اور موقع پہ اللہ مالک بیان فرماتا ہے ورد اللہ کفار جنگ کے موقع پہ پورا سادو سامان لے کے ہم لاور ہوتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں غیر و غزم میں ہے سارے احساب اکٹھے ہو چکے ہیں اور اللہ ان کو ان کے غیر و غزم کے ساتھ ہی لوٹا دیتا ہے نہ تو انہیں مال ملتا ہے نہ آخرت میں کوئی سواب کی ان کے لیے امید ہے وہ کیا صلاح المین القیتان وہ کیا اللہ عزیزہ اس جنگ میں اللہ ہی خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا جنگ کی ضرورت نہیں پڑی اللہ نے ہی آسمانی لشکروں کو بھیج کر ان کفار کو شکست دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک حضار ساتھ سستانوے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علیہ کل شئین قدیر اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بات شہد اس کی ہے حمد و سنا ساری اس کی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے عابدون، ساجدون، لربنا ہم لوٹنے والے ہم رجوع کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اپنے رب کی اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرنے والے صدق اللہ وہ ونصر سر آبدہ الاحزاب وہ اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی سارے نشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی کیا وہ اللہ آپ کے اور میرے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی قسم وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اپنے ہر مسئلے میں آئیے لوٹئے اس اللہ کی طرف مالک کا فرمان سنیے لقد نسرت اللہ فی مواد کی سیرا وہ یوما اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی فتح دی اور حنین کے دن بھی اس لڑائی والے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھومنڈ ہونے لگا تھا لیکن تمہیں وہ کثرت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی تھی وہی ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور تم بھاگ اٹھے تھے پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی تھی تم مانزل اللہ رسول ہی وعلی پھر اللہ نے سکون نازل کیا سکینت کو اتارا اپنے نبی پر اہل ایمان پر وانزل جنودا لم روہا ایسے لشکر بھیجے اللہ نے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے فارو ان کافروں کو اللہ نے عذاب دیا وزا علی ان کی ان کی یہی سزا ہے ان کا یہی بدلا ہے تو کتنا بدنصیب ہے وہ کلمہ پڑھنے والا انسان جو اس زندہ اللہ کو چھوڑ کر وہ اس اپنے رب سے منہ مو موڑ کر ان کے دروں پہ آگے گرتا ہے جو فقیر ہیں جن کے پلے میں کچھ رہی ہے اے پیارے بھائی یہ پیغام توحید اپنے سینے سے لگائیے اس پیغام توحید کو عام کیجیے امت کو ضلعت کی دلدل سے نکالنا ہے تو ان کو لٹانا ہوگا پیغام توحید کی طرف دعوت توحید کی طرف اس امت کے دور میں آج کے دور میں اصلاح ہوگی تو طریقے پہ چل کر ہوگی جس طریقے پہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ کی, کی اور جب یہ کام کرو گے لوگ آپ کے دشمن بنیں گے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چھٹھا کریں گے کوئی وہاں کہے گا کوئی گستاخ کہے گا کوئی واجب القتر کہے گا کوئی آپ کو دھمکیے دے گا تو یاد رکھنا امام الانبیاء نے جب پیغام توہی دیا تھا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا مولا نے پھر جواب میں کیا کہا تھا اناچل ہے ہلاچل یہ لوگ جو کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ہم ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں یہ کون تھے یہ مذاق اڑانے والوں کا جرم کیا تھا مع اللہ اللہ یہ وہ ظالم تھے جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پوجا کرتے تھے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ایک زندہ رب کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں اب تو کیسی اتنی بگڑ چکی ہے اللہ کی قسم درد کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ باتیں پیش کرتے ہیں ہنسانے کے لیے نہیں رولانے کے لیے قوم کو یہ باتیں دکھاتے ہیں چند دن پہلے ہی میں نے ایک مزار کے منظر کو دیکھا اندر دو قبریں ہیں اور اس کے اوپر پورا بیت اللہ کا ماڈل بنا کر کعبہ بنا دیا گیا ہے نقلی کعبے ہیں اس پہ کالا غلاف ہے اس پہ آیات لکھی ہوئی ہیں بیت اللہ کا مکمل مقابلہ ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جرم کو مکہ نے نہیں کیا تھا یہ جرم تفہارے مکہ کا نہیں تھا جس جرم میں آج قبر پرس اتر چکے ہیں کہ اپنے پیروں کو دفناتے ہیں ان کی قبروں پر کاڑے بناتے ہیں پھر ان کا تماس کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک مسلمان ہیں اے پیارے بھائی اللہ کی توحید کو سینے سے لگاؤ اس پیغام کو عام کرو اور مجھے یہ بات کہنے دیجیے جی بہت تھوڑے ہیں اس پیغام توحید کو عام کرنے والے آپ کو گری گلی ملیں گے کسی کو کچھ نہ کہو جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے جوڑو توڑو نہیں امت میں جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہ کرو اللہ کی قسم پیغام توحید دوں گے توڑ پیدا ہوگا ایک آپ کا دشمن بنے گا ایک آپ کا دوست بنے گا اور محمد کریم کے ساتھ یہ ہوا تھا ابو بکر دوست بنے تھے ابو لہب چچا دشمن بنا تھا لیکن پیغام توحید کے بعد جب جوڑ پیدا ہوا مدینے میں جوڑ پیدا ہوا ہم و مہاجر ملے اس جوڑ کو کائنات کی کوئی طاقت توڑ توحید کے بغیر نماز پہ جوڑ نہیں ہو سکتا توحید کے بغیر ذکر پہ جوڑ نہیں ہو سکتا توحید کے بغیر زندگی کے کسی موضوع پہ جوڑ نہیں ہو سکتا امت کو جوڑنا ہے تو امت کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کس اللہ کو بھلا کر کس اللہ کو چھوڑ کر کن مردوں کے در پہ گر رہے ہو وہ اللہ جو الحسیب ہے مالک کا فرمان سنیے وہ کفا اللہ حسیبہ حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے الَّذین رسالات اللہ وَلَا أحدًا إلا <اللہ> یہ سب ایسے تھے جو اللہ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے اللہ ہی سے ڈرتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے وہ کفا اللہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے اللہ اپنے بندوں کی ضروریات دنیا کی ہو آخرت کی ہو دین کی ہو وہ اکیلا کافی ہے ہر معاملے کے اندر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہ کفا بھی اللہ ولیوں وہ نصیرہ وہ کافی ہے اپنے بندوں کا دوست ہونے میں اور اللہ کی قسم وہ کافی ہے اپنے بندوں کا مددگار ہونے میں مبارک ہو اہل تو ہی جس کا دوست اللہ ہو جائے جس کا مددگار اللہ ہو جائے اسے کائنات کی کوئی ہستی غم دے سکتی اس کا کچھ بگاڑ سکتی اور جس کا دوست اللہ نہ بنا جس کا مددگار اللہ نہ بنا جو ڈھیر زمانے پہ گرے اور شیطان کے راستے پہ چلے جب اللہ ان کو عذاب کے لیے پکڑے گا تو کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ اپنے بندوں کا دوست ہے ان کو نظام میں رزق چلاتا ہے ان کا آسمان سے بارش برستی ہے انگوریاں پیدا ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے وہ کفا بلّہ علیما وہ جاننے والا ہے اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا پیر اور مرید اکٹھے بیٹھے ہوئے مرید اپنی غم کی کہانی پیر کو سنا رہا سنتے سنتے پیر جی کی آنکھ لگ گئی اچانک کہنے لگے پیر صاحب دوبارہ سنانا میری آنکھ لگ گئی تھی وہاں تک میں نے بات سنی تھی اس سے آگے نہیں سنی درا دوبارہ سنانا کیا کہہ رہے تھے مرید کہتا پیر جی اب سنانے کی ضرورت نہیں رہی آپ کی آنکھ بند ہو گئی میری آنکھ کھل گئی آپ کو اونگ آئی آپ کی آنکھ بند ہوئی میری بند آنکھ کھل گئی میرے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کو اونگ آ جائے آپ میری بات سن نہیں سکتے ارے جب مر کر قبر کے نیچے منو مٹی تلے دفن ہو جاؤ گے پھر کیسے سنو گے آپ کی آنکھ بند ہوئی رب نے میری آنکھ کھول دی میں نے اب آپ کو نہیں سنانا اپنے اللہ کو سنانا ہے وہ کیفا بلا ہی شہیدہ وہ اللہ کافی ہے گواہ ہونے پر ساری مخلوب پر گواہ ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے وہ کیفا بلا ہی وہ سب کا سب کے لیے کافی کار ساز ہے جہانوں کا کارساز پیدا کرنے والا تدبیر کرنے والا حفاظت کرنے والا بھروسے کرنے والوں پر آسانیاں کرنے والا مشکلات سے بچانے والا اسی لیے تو مالک کا حکم ہے وہ تو وقت کر الرحی الزیلا یمود اگر بھروسہ کرنا ہے اس ذات پہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی وہ کفا بھی جنوبی عبادی ہی خبیرہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے وہ کفا بے ربی کا عبادی ہی خبیرم وہ خبیر بھی ہے جاننے والا بھی ہے بصیر بھی ہے وہ ہوا سمی العلیم وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے ہر لڑے سنتا ہے لوگوں تو کے پیغام کو سمجھو پوری کائنات کی انسانیت ایک میدان میں اکٹی ہو جائے اور ایک لمحے میں سارے اکٹے ہو کر اللہ کو پکارے اللہ سب کی سنے گا نہ لہجوں کا فرق ہے نہ زبان کا فرق ہے نہ اکثریت کا فرق ہے رد کے سامنے لائن لگانے کی ضرورت ہے تم جن کو پکارتے ہو یہ داتا ہے یہ غوث آزم ہے یہ سندھ کے لال شہباز کرندر ہے میرے سوال کا جواب جذبات سے نہیں ٹھنڈے دل سے عقل کی دنیا میں آ کے پیار اور محبت کی دنیا میں آ کے تحقیق کی دنیا میں آ کے سمجھنے کے لیے جواب دینا لال شہباز کرندر سار سندھی مانو تھے سندھی الائن دو انہیں پشتو نہیں آتی تھی اور ایک پٹھان جا کر ان سے سلام علیکم کر کے اپنی پشتو زبان میں مانگنا شروع کر دے اس پٹھان کی سندھی بابا کیسے سنے گا مانے قبر والے سب کچھ سنتے ہیں یہ پٹھان ہیں وہ سندھی ہے یہ کیرلا والا ہے اور ادھر ہندی والا ہے کیرلا کی زبان کی ٹرانسلیشن مکتب جالیات قبر کے اندر تو نہیں ہے کہ کسی ترجمان کو بلا کر ترجمہ کرواؤ گے کیسے سنے گا وہ هو السمیع الالی واللہ سننے والا جاننے والا ہے نہ زبانوں کا فرق ہے نہ لہجوں کا فرق ہے نہ سریت کا فرق ہے ارے کوئی اپنے دل میں پکارے تب بھی وہ اللہ سنتا ہے لیکن لوگوں کو پٹی یہ بڑھا دی گئی کہ اللہ سنتا نہیں ہے ایک بابے کو دیکھا ہم نے پچانوے سال اس کی عمر اور پینسٹھ سال اسے گزر کے ہر جمعرات کو اپنے پیر کی قبر پہ آتا ہے وہاں پر ایک کنواں ہے وہاں سے وہ گھڑا پانی کا بھرتا ہے اپنے سر پہ وہ کنواں رکھتا ہے پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے ناچتا ہوا پیر کی قبر پہ آتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پیر کی قبر پہ سجدا کرتا ہے اور صرف سجدہ نہیں کرتا ذلت کا یہ منظر پیش کرتا ہے اپنی گالوں کو زمین پہ رگڑتا ہے اپنی گالوں سے زمین کو صاف کرتا ہے اپنی آرزی انکساری اس مردے کے لیے اس مرغے کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے میں کے پاس آتا ہوں یہ بادشاہ نہیں ہے یہ منگتا ہے فقیر ہے بھوگا ہے کلاش ہے گدا ہے سوالی ہے اس کو بھی اللہ کھلایا کرتا تھا اس کو اللہ پلایا کرتا تھا اس کو زندگی اللہ نے دی تھی اس کو موت اللہ نے دی تھی اس کو قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اس کو بادشاہ کہنے والوں یہ منگتے ہیں بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ ہے اس طرح کے لوگوں سے میرا سوال ہے الحاظ کیا بندو تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے اللہ کی قسم اہل تو کا واضح ہوگا اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیا خیال ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے مانتے ہو اس بات کو اگر تسلیم کرتے ہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پیارے بھائی میرے کندھے پر آپ کے کندھے پر وہ بوجھ آیا ہے جو بوجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ ہی وسلم کے کندھوں پر تھا اس توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بوجھ انہوں نے صحابہ کے ذمہ لگایا تو سیکھا تابعین نے سیکھا محدثین نے سیکھا محدثی آئی دین نے سیکھا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے اس پیغام توحید کو پھیلانے کی ڈیوٹی مجھ پر اور پر ہے وعدہ کرتے ہو کہ اس پیغام کو پھیلاؤ گے آمد. اللہ کی تحقیق کو حام کرو گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے آواز لگاتے رہیں گے مشکل کشاط صرف اللہ حاجت رواز صرف اللہ بگڑی بنانے والا صرف اللہ اولاد دینے والا صرف اللہ جن کی ڈھیریوں پہ گر رہے ہو یہ منگتے ہیں سوالی ہیں ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے یہ خود اللہ کے در کے محتاج ہے کائنات ساری اللہ کے در کی محتاج ہے اس توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں اپنی بستی میں اپنے رشتہ داروں میں اس پیغام کو پھیلاؤ اللہ کی قسم رب کی رحمت پر امید ہے یہ پیغام اگر آپ نے اپنے سینے سے لگایا اس پیغام کو سمجھا اس پیغام کو نشر کیا اس حال میں موت آ گئی تو یہ افضل ترین موت ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنا ہمارا مال ہماری جان ہماری زبان ہماری قلم اللہ تونیں ہمیں جو جو صلاحیت دی ہے وہ ہر صلاحیت لا الہ اللہ کو پھیلانے میں خرچ ہو اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے اللہ مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دے اللہ مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے اے اللہ یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ذلت کی میں اے اللہ تو اس کے دلدل سے انہیں نکال لے اے اللہ یہ بلاد توحید بلاد خرمین شریفیں اے اللہ اس بلاد خرمین کی حفاظت فرما اے اللہ اس سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے علم کے مطابق اے اللہ اس وقت دھرتی پہ اس سے پیارا کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پر تیری توحید کا نفاظ ہو ہمیں نظر نہیں آتا اے اللہ اس گلشن سے لا الہ اللہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے توحید کا پیغام نشر ہو رہا ہے اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم بد نظر والوں کی بد نظری سے ملا دے کی حفاظت فرما اللہ حادی میں حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ انہیں دین اسلام کی مزید خدمت کی تحریک عطا فرما اسلام کے ذریعے انہیں عزت عطا فرما ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اے اللہ یمن کے بارڈر پر ہماری اہل ایمان کی فوجیں حوثی باغیوں سے برسرے پیکار ہیں اے اللہ اہل توحید کی فوجوں کی مدد فرما اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے توحید کا بول بالا فرما اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا جس طرح نے آج ہمیں اپنی اس مسجد میں اپنے اس گھر میں اکٹھا کیا ہے اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ لے کے ہم سب سوالی ہیں اور جن تک ہماری آواز اہل ایمان تک پہنچ رہی ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نور کے ممبروں پر بٹھا کر اپنے پیارے چہرے کی دیدار کی لذت سے نوازنا اپولوین